الحمد اللہ علیہ و رحم الحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبی حضرت سکن مشمہ موجودہ السلام میں موجود تمام خارہ نگرانی اور دیگر سامعین کو شموسن ایک بار پھر سلامت کرتے شکل باب و صلاح درخت نمبر بہتر سیونٹی ٹو اور پیج نمبر ایٹی سکس ہاں چھاسی سے آج کا در جاتا ہے آج کا درست نماز استخارہ کے بارے میں یہ نماز جو ہے ہاں جب بھی نماز استخارہ کا منع کیا ہے طلب خیر اللہ سے خیر چاہنا نہیں یہ نماز دو مقام پر بھی سکتے ہیں ایک تو ایک تو ایک دو نماز کو پڑھتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ نے کوئی اہم کام کرنا ہے کوئی قدم اٹھانا ہے ہاں جیسے تعلیمی میدان میں کوئی شعبہ اختیار کرنا ہے یا کہیں نوکری پہ جانا ہے آپ کو رہا ہے یہ نوکری میرے لیے اچھا رہے نہیں رہے کوئی کاروبار کرنا یہ میرے لیے اچھا رہے گا نہیں رہے گا جیسے رشتے کے معاملے میں بھی میں ایک رشتہ کرنا چاہتی ہوں یہ رشتہ میرے لیے اس میں مبارک ہوگا نہیں ہوگا ان چیزوں میں جو ہے ہمارے استخارہ کرتے ہیں استخارے میں آئے تو پھر اس کے لیے اقدام اٹھاتے ہیں اس کو جو ہے حقیقت میں اس طرح دیکھنے کو استشارہ بولتے ہیں اللہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس سلسلے میں تو رہنمائی کرے ایک اشتخارہ طلب خیر کے معنی میں اور یقیناً اللہ تعالیٰ بدنوں کا ہمیشہ خیر کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے علم اور قدرت اتنے وسیع ہیں اس کو ہر چیز کا علم ہے وہ ہر کام پہ قدرت رکھتے ہیں اس لیے یہ نماز آپ کوئی بھی نئے کام کرنا شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی نئے کام ہاں جی کوئی بھی نئے کام کرنا شروع کرنے سے پہلے یہ نماز پڑھ کر اپنے نئے کام میں جائیں اور اللہ سے دعا کر کے اللہ میرے مجھے اس کام میں بلائی کر دے ہاں اس کام میں میرے لیے اچھا اعمام پیدا کر خیر اور برکت پیدا کرے بول کے بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے ہاں تو دونوں مقام پہ نماز پڑھ سکتے ہیں کسی نئے کام کے طلب کے لیے اور جو کام ہمیں جس کے انجام کا علم نہ ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنے کے لیے کہ اللہ مجھے میں اس کام میں تشویش کا شکار ہوں میں اس میں تذبذب کا شکار ہوں تو تو میرے رہنمائی کرے تو اس نماز کو پڑھنے میں بندے دیکھو کہ اللہ میرے رہنمائی فرمائے گا اور یقیناً اللہ میرے اللہ جو رہنمائی فرماتا وہی سب سے بہترین رہنمائی کیونکہ ایک تو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو وہ ہمیشہ حق اور سچ اور واقعے کے مطابق رہنمائی فرماتا ہے دوسرا وہ بندہ جو ہے اللہ تبار و تعالیٰ ہم سے جیسے ہمارے بلتی مقلّہ ہے ہاں جی آتستوں چک و حسچن امستوں چکپ ٹوچن یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں سے ہزار مام باپ سے زیادہ ہے جس لو ہمیں سمجھانے کے لباً اس کی محبتیں رحمتیں بندوں کے ساتھ بے نہایت بے نہایت تو وہ ہمیشہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی چاہتا ہے اس لیے وہ ہمیں ہمیں ضرور جو ہے اس کام کی طرف رہنمائی کرے گا جس میں ہمیں بلائی ہے اس اعتقاد کے ساتھ وہ ضرور میرے رہنمائی کرے گا اور وہی چیز رہنمائی کرے گا جو میرے لیے اچھا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے بھلائی ہے اس سچی سچی عقیدت کے ساتھ جو ہے پوری پوری عقیدت کے ساتھ خلوص کے ساتھ جب آپ یہ نماز پڑھیں گے تو اللہ رہنمائی کرے گا اور آپ کو جو ہے وہی کام جس میں آپ کے لیے بلائی اکثر رہنمائی کرے گا تو یہ نماز کتنے رکھا تھا اس میں کیا دعائیں پڑھنے وہ آ رہے ہیں ہیں فاتحم صلاۃ الحسارہ بالا نماز ہستخارہ فاہیہ سنت یہ نماز سنت تھی میں نے ایک بہت سی جو ہے حجیث اب مصنت کتابوں میں سنت کی بھی ہے التشر کی بھی ہے ہماری دعوت میں فقم کاویزات کی کتاب میں سب میں یہ نماز شاید ہوئے بالکل اسی تو اسی دعا کے ساتھ اسی ترتیب سے اسے معلوم ہوتی ہے بہت ہی مسند نماز ہے فرمای خایہ سنت الہ نماز نماز کا پڑھنا سنت ہے وفیحہ برکۃ العظیمت الشاست علیہ الرحم الرما اس میں بہت بڑی برکت ہے عظیم برکت ہے اس میں اس کے پڑھنے میں اور وقت تو اس نماز کے اوقات کب ہیں فرماتے ہیں یقینی بات ہے مقروع اوقات میں آپ نے یہ نماز نہیں پڑھنا ہے جو کہ بابا صلاحت شرمے آپ نے پڑھ لیا ہے نی اوقات جیسے اے نِ زوال اے نروب اور اے ن کے طلوع کے اوقات نہیں پڑھنا ہے نا اس کے علاوہ باقی اوقات میں آپ پڑھ سکتے ہیں فرمایا جو ہے ومتا متعتف اور جب آپ کو پیش اتفاق ہو جائے امر المہم کوئی اہم کام کوئی بہت ہی کام آپ کو پیش آ جائے بین المور دینیتی دینی کاموں میں سے اور دنیوتی دنیوی کاموں میں سے دینی یا دنیا کاموں میں سے کوئی بھی اہم کام آپ کو پیش آ جائے اور آپ جو اور وہ چاہے یا علم یہ کہ جانیں خیر آؤ کہ یہ کام میرے لیے خیر ہے یا نہیں بشرو اور یہ کام میرے لیے خیر ہے یا شر ہے میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے اس کام کو جاننا چاہیں تو کیا کریں تو یقیناً جو ہے کامل وہ جو کر کے فیم لوگ سوچیں یو سر لیا یہ کہ رکھتیں یہ کہ نماز پڑھیں دو رقت دو رقت نماز پڑھیں اور اور نیت اس طرح کریں اصلی صلاخارتِ حرکت نے اللہ ہانے اصلی میں نماز پڑھتا ہوں صلاۃ الاستخارہ استخارِ کی نماز اللہ سے خیر طلب کرنے کی نماز بلائی چاہنے کی نماز ہاں حرکت نے درخت قروط اللہ کا قورم حاصل کرنے کے لئے یہ نیت اس نیت کو جوں ہی پڑھ لیں وہ اس نیت کو ملائیں اللہ تقبر تحران تقبر احرام کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہے یعنی جو ہی نیت آپ نے پڑھ لیا فورن اللہ اکبر پڑھیں کیونکہ یہ ہر نماز میں یہ حقوں میں نیت اور تبدیل حرام میں وقفہ نہیں ڈالنا چاہیے جو ہی نیت پڑھ لیا پھر اللہ اکبر پڑھیں ہاں جی اس کے بعد کیا سورا پڑھیں وایاغ بسم اللہ ازب اللہ بسم اللہ پڑھ کر پڑھ لیں بعد الفاط عالم شریف کے بعد فی الفلا پہلی رکعت میں صورت القافر قلع الکافرون پڑھیں بحثانیاں اور دوسری رقد میں صورت الاخلاص پڑھیں دوسری رقد میں بہت آسان ہو ہاں جی <تصفح> لیکن کوشش یہ کریں پوری خلوص سے پڑھیں اور رقو اور سجے کی تصویحات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں کیونکہ صورت تو معین ہو گیا اس میں آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو جو آپ اضافہ کرتے ہیں اللہ سے آجزی کرتے ہوئے اپنی خیر چاہنے کے لیے رکو اور سجود کی تصویحات کو تھوڑا سا ہنجا ہاں زیادہ پڑھیں ہو سکے تو ہاں تین دفعہ تو کم از کم پڑھیں ورنہ جو ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے ہاں جہاں آپ کے لیے بہتر ہی ہوگی اس میں اللہ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کو راہنمائی فرمائے گا اب سلام پھیرنے کے بعد وہ رکت پڑھ لیا سلام کے بعد وباد سلامِ سلام پھیرنے کے بعد اس طرح دعا کریں یت و دعا کریں وباد سلامی ہاں جیت دعا کریں بھی حاضر سیوا ان الفاظ میں یا اللہ انتخیر کبھی علم کا اللہ میں تیرے علم کے وساتت سے تم سے آگاہی خیر طلب کرتا ہوں ہاں تیرے علم کی وساتت سے آگاہی کا طلب کا ہوں جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو میرے رہنمائی کرے استاخیر کا تو سے خیر طلب کرتا ہوں بھی علم کا تیرے علم کے مدد سے یا استحبیروں کا استاخیر کا یا خیر طلب کرتا ہوں بھی علم کا تیرے علم سے تیرے علم کی مدد سے وہ اس تخبیر کا بھی قدرت ہی کا اور تیرے قدرت سے میں اس کسی اس کام کے ہر چیز کی حقیقت کو جاننے کا قدرت سے جانتے اور میں تیری قدرت سے طاقت چاہتا ہوں ہاں جی استحدر کا طاقت کا طلب گار ہوں بے قدرتی کا تیرے قدرت کے مدد سے کیونکہ تو ہی اللہ کل شین قدیر ہے اور تو ہی مجھے ہر خیر اور شر سے آگاہی کر رکھنے پہ قدرت رکھتے ہیں آگاہی دینے پہ قدرت رکھتے ہیں اس لیے اللہ کی اس قدرت لاء تنہا سے مدد طلب کرتے ہیں واسل کا اللہ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے درجہ میں میں سوال کرتا ہوں تجھ سے مانگتا ہوں من فضل کا تیرا عظیم فضل کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فن کا بے شک تو تاغرو تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ولا درو اور میں قدرت نہیں رکھتا ہوں میں ایک عاجز بندہ ہوں تو عالم و تجے کائنات کے ہر ذرے کا علم ہے ہر چیز کا علم ہے تو اللہ بکل شین علیم کا بادشاہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے ولا آلم اور میں نہیں جانتا ہوں. انت اللہ الغیوب اور تو اللہ بہت زیادہ جاننے والا غیب کی باتوں پہ غیب یعنی مخفی باتوں کو جو ہماری ہوا سے غائب ہے انسان نہیں جانتے ہیں جی ہمارا آنکھوں سے اوجل ان تمام چیزوں کو جاننے والا بادشاہ تو, تو اللہ تو انت تو اللہ الغیوب ہر غیب اور مخفی باتوں کو جاننے والا ہے علّام اللہ, اللہ ان کن دتا علم اگر تیرے علم میں ایسا ہے کہ ان حاضل عام یہ کہ یہ کام آپ نے جس کام کے الوے سے خارا کرنا ہے مثلا جن تعلیمی شعبے میں فلان شعبے میں اللہ میں اس میں اچھا ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں یا فلان نوکری کرنا چاہتا ہوں یا فلان سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں مثلا اس کو ذہن میں لائیں ان حاضل عمر یہ کام اس کے واجئے یہ بیرِ میں وہی سمی یہ دعا کا حصہ نہیں تھی ہے اس کام کا نام لے اپنے ذہن میں دماغ میں اس کام کا نام لے ان حاض العمر کہہ کر یہ کام کہہ کر آپ جو ہے اچھا سے محمد وہ یہ سمی اور اس کام کا نام لیں یعنی دماغ میں کہ اللہ اس پہ شعبے میں جانا ہاں جی یہ کام کرنا اس کو ذہن میں لائیں اس کے بعد انّ حاضل عمر خیر لی دعا کو اس طرح جوڑیں یہ کام میرے لیے اگر بہتر ہے پھر دین ہی میرے دین میں وہ دنیا میرے دنیا کے اعتبار سے وہ معاشی میرے معاشی میرے معیشت کے اعتبار سے میری معاشی زندگی میں واقف عامری اور میرے انجام امور کے اعتبار سے ہیں اس کام کے انجام کے اعتبار سے فاغذر ہولی تو میرے لیے اس کام پہ مجھے مقدر فرما مجھے اس کام کی انجام دہی پہ قدرت عطا فرما وہ یسر ہولی اور میرے لیے اس کام کو آسان فرما شور میسر فرما وہ یسم و بارغ لیفی اس کام تک دستہ دے کر اس میں پھر میرے لیے برکت نازل فرما ہاں جی تو یہ دعا جو ہے اللہ اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو میرے دین کے لیے میرے دنیا کے لیے میرے معاش کے لیے اور انجام عمر کے اعتبار سے تو مجھے اس کام کے انجام دہی پر مجھے مقدور فرما مجھے قدرت دے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے اور میسر کر دے اور پھر اس میں برکت دے وہ کن تعلق الگ تیرے علم میں ہے انّا حاض یہ کام پھر اس کام کا یہ کام کہہ کر ذہن ذہن میں اس کام کا نام لے اور یہ سب کام کا نام لے پھر شی اللہ شر رنلی میرے لا کا شر ہے پھر دین میرے دین میں اور دنیا ہے میرے دنیا میں واقع بدعمری اور انجام کے اعتبار سے میرے کاموں کی فشری ہو اللہ اس کام کو دور کردہ آنی مجھ سے وہ اور نہیں اور مجھ کو بھی دور کردہ آن اس کام سے واغدرلی خیر اور مقدر فرما میرے لیے خیر کو ہے چکانا جہاں کہیں ہے دنیا میں سم ارض نفی پھر مجھے اس پہ راضی فرما یہ دعا پڑھیں ہاں جی وہ دعا پڑھنے کے بعد وباد یہ دعا یہیں پر ختم ہو گیا پھر درود شریف پڑھیں اس کے بعد نماز اور دعا کے لے رہا ہوگی اس کے بعد کیا کرنے فرماتے وباد زا لگے اس کے بعد اگر آپ ان کا نمین اہلکش بھی اگر آپ صاحبان کش و والا ہیں ترکت کے بزرگ لوگ ہیں اولیاء اللہ ہیں اور تصویر دل قلوب ان لوگوں میں سے جن کا دل صاف چکا ہوا ہے آئینے کی طرح صاف آئینے کی طرح تو وہ یہ نماز پڑھنے کے بعد فی الحت جہا یہ متوجہ ہو جائیں رخ کریں دل سے اللہ اللہ کی طرف ذاکر اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا کوئی ذکر پڑھتے ہوئے اللہ سے رہنمائی طلب کرتے ہوئے لی یرا آخری عمری تاکہ وہ دیکھ لیں اپنے اس کام کے انجام المنوی جس کی اس نے نیت کیا ہے کہ اس کو جاننا چاہا ہے کب دیکھیں حالت سا ہو بیداری کی حالت میں ہی دیکھ لیں اللہ کے اول اللہ کو اس حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب الغیبتی ہی. غیبت سے ملاد کیا یہ نیند اور بیداری کے بیچ کے ایک حالت ہیں جو اول اللّہ بتاری ہوتی اس کو کہتے ہیں گم گشتگی یا یعنی نا اپنے آپ سے بے خبری کی ایک حالات ہو جاتے ہیں نیند ہی نہیں آیا لیکن جو ہے نیند اور بیداری کے درمیان ایک حالت ہے اور اس حالت میں دیکھ لیتے ہیں ابھی نو میں یا نیند ہی میں دیکھ لیتے ہیں ہاں جی پلم یقن من المق تو نیند میں اکثر لوگوں دکھا لیتے ہیں جو عام ہمارے لیے عام لوگوں کو بھی اگر آپ نے یہ نماز پڑھ کے تو آخر کے رات کو ہاں جی یا سوچ لیا اس باغ بستر پہ قبل رخ ہو کر تو خواب میں دکھا دیتے ہیں اگر آج نہیں دکھائے تو کل کل نہیں تو پرسوں کروں بار بار تو اللہ تعالیٰ دکھائے گا اگر یقین سے پڑھیں تو اسی دن ہی اللہ دکھا دیتا ہے ہاں کو خواب کی شکل میں دکھا دیتے ہیں و علم یقن مل المکاشم اور اگر نہ ہو آپ صاحبہ میں کشپ میں سے تو وہ پھعال لے لیں امور محسوس محسوس چیزوں سے ہاں جی نماز کے بعد جو بھی چیز فوراً اول فرصت میں آپ کو جو چیز نظر آتی ہے نا اس سے آپ کو ہی پھال لیتے ہیں جو ہی نظر مثلاً نماز کا سلام پھیلے کوئی اچھی خبر پہنچی کوئی بھی یا کوئی اچھی آواز سنیں کوئی متبرک شاہ میں قدم رکھا تو ان سے بھی آپ لے سکتے ہیں مخصوص چیزوں سے اللہ وہ مخصوص چیزیں تو سنی اللہ جو آپ کو اس کام سے ہم آہنگی رکھتے ہیں اس کام سے مناسبت رکھتے ہیں ہاں جی ظاہرتاً بظاہر دولتً اور وہ کام دلالت کرتے ہیں خیر پر الخیری وغیرہ یا شر وغیرہ پہ یا درمیانی چیزوں پہ اس سے بھی مدد لے لیں خوب اس کے ایک عام لوگوں کے آسان کام یہ ہے جیسے استخارے کی کتابیں بھی ہیں ہاں جی اس نماز کو پڑھو اس دعا کو پڑھو پھر بالکل اللہ کے تر متوجہ ہو کر آپ تصویر کے دانے کہیں سے پکڑ لو تصویح کے دانے کہیں سے پڑھ کر دو دو کر کے پھینکتے جاؤ اگر آخر میں دو رہ گیا تو سمجھو استخارے میں نہیں آیا ایک رہ گیا تو استخارے میں آ گیا ایک طرقہ یہ بھی آسان عام لوگوں کے لیے اس میں اللہ پر پورا یقین رکھ کے یہ کرو تو یہ بھی صحیح ہے اور جیسے ہمارے فلاح مومنین وغیرہ میں ہیں یہ نماز پڑھنے کے بعد اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے صفحہ صفحہ کھول دو مین صفحہ پہ پھیلا لائن میں لکھا ہوا یہ کام کرو یہ کام نہیں کرو اسی سے بھی آپ فائدہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی استخارے کی کتابیں لکھی ہوئے ان میں ہر صفحے پہ یہ چیز کام کرو نہیں کرو لکھا ہوا ہے تو یہی نماز پڑھ کے دعا کر کے <coughs> آپ اس سے بھی فائدہ اس سے بھی لے سکتے ہیں اور اگر قرآن کا ترجمہ تفسیر وغیرہ ترجمہ آتا ہو تو قرآن سے بھی مدد لے سکتے ہیں یہی نماز پڑھے دعاق ہے اس کے بار قرآن کے صفحہ کھولیں ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پر پورا پورا بھروسہ کر کے پھر جس جی صفحے پہ اور دو ترکہ یا جو صفحہ کھولے گا دائیں جانب پہلی لائن میں جو کچھ اقامات ہیں بشارت ہے یا عذاب ہے جو کچھ ہے اس کے معنی معفہوم سے آپ نظر لے لیں یا جو ہے سات صفحے سات وارقے گرنے کے بعد ساتویں وارقے کے جو ہیں دائیں صفحے پہ دائیں صفحے پہ ساتواں صطر میں جو آیا آئے گا اس سے بھی معنی معفوم لے سکتے ہیں ایک اس طریقے سے مختلف طرقوں سے آپ خود کو یقین کرنے والی کوئی چیز لے سکتے ہیں اللہ آپ سب کو سلامہ رکھیں